دیکھیے جنت ہم سب کا گول ہے ہمیں سرسر چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جنت ملے وہ جنت کیسے ملے گی جنت کو پانی کی شرط کیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کی ذہن واضح نہیں ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعت و پڑھ لو تو جنت مل جائے گی تقبوت نہ ہو تو جنت مل جائے گی اشراق اور شاش پڑھو جنت مل جائے گی تاجد پڑھو تو جنت مل جائے گی چلہ دے دو تو جنت مل جائے گی کسی برگ کا دامن تھام لو تو جنت مل جائے گی وغیرہ وغیرہ اس قسم کے تمام خیالات بلا شبہ بیس لیس ہیں اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں بہت زیادہ اس بات کو سمجھ لیجیے کہ جنت کے پرائس ہمارے باہر نہیں ہے ہمارے اندر ہے باہر کا کوئی عمل کیا آپ نے ہرمین کی زارت کر لی تو جنت مل گئی ہرگی کے آسانی ہونے والا ہے جنت پانی کے شرط ہم سے باہر کچھ نہیں ہے ہمارے اندر ہے یعنی آپ کے اپنے اندر ایک شخصیت بنے گی جس کو میں نے کہا کہ جنتی شخصیت جنت میں بسانے کے قابل ایک انسان وہ جنت میں طاقت کیا جائے گا یہی بات ہے قرآن میں ظالقہ جزاؤ منتظک یعنی وہ شخصیت جو وہ انسان جو اپنا اپنی شخصیت تذکیہ کرے اپنے اندر ربانی انسان بنائے جنت ایک بہت ہی رفائن قسم کا کی سوسائٹی ہے بہت زیادہ نفیس بہت اے لطیف بہت پرفیکٹ بہت ا آئیڈیل تو اس دنیا میں بسانے کے لیے جو کوالٹیز درکار ہیں وہ آپ کے اندر ہوں تو جنت ملے گی باقی باہر باہر کچھ کر دیں آپ اس سے جنت ہرگیز نہیں ملنے والی ہے بالکل ایک فالس میں جینا ہے یا امانی میں جینا ہے لا بے امانی اکم ولا امانی اہل کتاب میں یام السواں یوزی تو میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں لوگ سب امانی میں بیٹھے ہوئے ہیں لے کچھ نہ کچھ ہر ایک کے دماغ امانی ہے اس سے وہ سمجھتا کہ اس کو جنت مل جائے گی تو اس سے آدمی کو جتنی جلد باہر نکلنا ہے اچھا ہے کیونکہ موت کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے جو کچھ ہوگا وہ مجھ سے پہلے ہوگا